الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياد أعمالنا من يعده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفعه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اکبر الصلاة. الصلاة اللہ تعالی کی بے انتہا بے پایا رحمتیں ان کے یہ دن بسر ہو رہے ہیں ان رحمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمیشہ سے سال کے بارہ مہینے مقرر کر رکھے تھے ان میں سے رمضان کا انتخاب کیوں کیا ادت شعور اند اللہ شاہ رنفی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں جب سے یزمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا بارہ مہینے سال کے لیکن جو رحمتیں اور برکتیں رمضان کے ساتھ ہیں دوسرے کسی مہینے کے ساتھ نہیں روزے بھی اس میں فرض کیے رحمتوں کا نزول اس میں اتنا زیادہ تو وجہ کیا ہے کہ شاہ رمضان اللہ قرآن کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ برکتیں ساری قرآن کی وجہ سے اس لیے اس قرآن کے بارے میں اپنا ایمان وہ بھی درست کرنا ہمیں ضروری ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی ذات کی طرح اس کا کوئی مثل نہیں لئی سک مثل ہی شعید اس کی کوئی مثل نہیں ان لوگوں نے بڑا دھوکہ کھایا جنہوں نے کہہ دیا الہدایہ کل قرآن ہدایا جو فقہ کی کتاب ہے وہ قرآن کی طرح ہے بہت بڑی جسارت ہے اور اپنے ایمان کی ناقدری کی دلیل ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کتاب پر ایمان لائے کسی نے ہدایہ کو قرآن کے برابر درجہ دے دیا اور کسی نے مولانا روم کی جو مصنوی ہے اس کو کہہ دیا کہ یہ فارسی زبان میں پرانی فارسی پہلوی جسے کہتے ہیں اس میں یہ قرآن ہے مصنوی مولوی جو ہے یہ پہلوی میں قرآن ہے یہ بھی کہہ دیا لوگوں نے اور کسی نے اعلان تو نہ کیا لیکن درجہ قرآن والا دے دیا قرآن کا درجہ کیا ہے نکل کتاب ہو لا رہی بفی اس کتاب کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں یہ سچا ہے یا نہیں کوئی بھی شک کی قسم جو بھی آپ کے دل دماغ میں آ سکتی ہے یہ کتاب اس سے بری ہے پاک ہے اگر کسی دوسری کتاب کے بارے میں یہ درجہ ہو تو یہ قرآن کی مثل ہے اور یہ قرآن پر جو ایمان ہے اس کے منافی ہے قرآن پر ایمان کا حق کیا ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسری کتاب ہے۔ اس کے پہلے حرف سے آخری حرف تک ہم اس کو اللہ کا کلام اور برحق مانتے ہیں بخاری شریف کے بارے میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے بعض کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے بعد اور اس میں بھی اہل علم جانتے ہیں کہ جو یہ بات کی جاتی ہے تو صرف ان روایتوں کے بارے میں جن کی پوری سند ہے جو تعلیقات ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے بخاری شریف کے اندر دو طرح کی روایتیں ہیں کچھ تعلیکات ہیں ان کے لیے یہ محدثین کی بات نہیں ہوتی جن کی پوری سند ہے ان روایتوں کے لیے یہ بات ہوتی ہے تو اس طرح جو بخاری کے بارے میں لوگوں کی یہ بات ہے وہ بھی قرآن کے برابر نہیں ہے قرآن کے تو پہلے حرف سے آخری حرف تک ہمارا ایمان ہوگا ایمان بھی درست کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے اور حکم کیا ہے یہ اکیسویں پارے کی پہلی آیا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی عطلم اوہیا کبن الکتاب کہ یہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیا کرے تلاوت کے لیے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کے تیس دن کیوں رکھے ہیں اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ کی جو صفات ہے جو نام ہے ان میں سے ایک حکیم بھی اس کا نام ہے اور حکیم وہ ذات ہوتی ہے فعل الحکیم لا یخلو ان الحکمت کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اللہ نے جو مہینے کے تیس دن رکھے ہیں بیس کیوں نہیں رکھے چالیس کیوں نہیں رکھے اس لیے کہ یہ قرآن جو نادل ہونے والا تھا زمانوں کے بعد اس دن نازل ہونا تھا لیکن اس کے بارے تیس ہونے تھے اور ایک دن میں ایک پارا پڑے مہینے میں بڑے آرام سے قرآن مجید کی تلاوت کا دور جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور رمضان میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کیا کریں نبی علیہ اللاۃسلام رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جس طرح یہ حافظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں تو یہ قرآن کو پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہیے یہ ہمارے رگ و پے جسے کہتے ہیں ریشے ریشے میں رچ بس جانا چاہیے قرآن چلتا پھرتا قرآن جس طرح مکے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو دکھائی دیتا تھا احکاش کہ آج کا مسلمان بھی اس قسم کا قرآن کو ماننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن آسمان سے نازل ہوتا تھا اور دوسرا قرآن لوگ اس کا عملی مظاہرہ نبی عللاۃ والسلام کی ذات کرامی کی شکل میں مکہ مدینے میں چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور یہ بات صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں تھی صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں تمل قرآن اور تمل عمل و بھی ادھر اللہ کا پورا قرآن نازل ہوا ادھر پورے کے پورے قرآن پر ہمارا عمل تھا اس قرآن کو وہ پڑھتے بھی تھے اس کو یاد بھی کرتے تھے سمجھتے بھی تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے اس کی دعوت بھی دیتے تھے اور جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد بھی پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دن کی بازی لگاتے تھے اور وہ کیا تھا یو زرا الگ کہ اس سے پہلے جتنے دین جتنے نظام جو کچھ ہے دنیا میں وہ سارا مغلوب ہو جائے اور اس کے اوپر اس کو غالب کر ہماری ہمتیں بہت کمزور ہیں ہمارے ایمان بڑے پتلے ہیں وہ دین کُل سارے جہان پر نہیں سارے نظاموں پر نہیں اپنی ذات پہ تو کرنے کی کوشش کریں سب تقلّہ مست جس قدر ہو سکتا وہ تو ضرور کرے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم قرآن کی مجسم تصویر بننے کی کوشش کریں کہ قرآن جس طرح ہمیں اس دماغ کے اندر سوچنے کی ماننے کی تعلیم دے ہمارا دماغ اسی طرح سوچے اسی طرح مانے یہ وجود اسی طرح حرکت کرے جس طرح یہ قرآن اس کو حرکت کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ بات کرنے کا معاملہ ہو وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو کمائی کا معاملہ ہو لکھنے پڑھنے کا جو بھی معاملہ ہو وہ قرآن کی زندہ تصویر ہونی چاہیے عطلم کتاب اس کتاب کی تلاوت کیا کریں گھروں کے اندر اہتمام بہت ضروری ہے صرف اپنے لیے ہی بات بزرگوں کو بہت دوستوں کو عادت ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑی تلاوت کرتے ہیں لیکن بیوی بی کر رہی ہے نہیں کر رہی کوئی پرواہ نہیں بچی کر رہی ہے تلاوت نہیں کر رہی بچہ کر رہا کوئی پرواہ نہیں حالانکہ باقی جو کچھ مرضی پڑھا دیں نہ وہ اللہ کی کتاب ہے نہ اللہ نے پوچھنا ہے وہ جس سلیبس کی کتاب ہوتی ہے جس کتاب, کلاس کی کتاب ہوتی ہے اسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تو نے پڑھا کہ نہیں پڑھا اور یہ تو اللہ کا سلیبس ہے اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے پوچھنا کہ میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تو کیا ہمارا جواب ہوگا کہ یا اللہ بڑا قیمتی قرآن ہم نے خریدا تھا بڑے قیمتی گلاب میں ہم نے بڑی اونچی جگہ پر ساری زندگی رکھا یہ اس لیے آیا تھا یا جس وقت کسی کی جان آنے نکلے اس وقت اس کو بلٹی کرنے کے لیے آیا تھا نہیں یہ دلوں کی مردہ زمین جو ہے جو بنجر ہماری زمینیں ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے آیا تھا یا آپ کے دلوں کی دنیا جو ہے اس کو یہ سراب کرنے کے لیے آیا ہے اس کے اندر فی ہے ذکر و کم ہر ایک اپنے آپ کو ایسے محسوس کرے گا یہ بات تو میری ہے یہ بات تو میری ہے اس لیے اس کی تلاوت اس کو سمجھنے کا اہتمام اور رمضان کے حوالے سے قرآن کا خاص تعلق ہے اس لیے اپنے اس تعلق کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور تہیا کریں کہ رمضان میں, میں میں نے کم از کم ایک قرآن تو ضرور پورا کرنا ہے اگر اب تک بھی سستی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں لات روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے ابھی سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے نا شدہ میں اظہار ہو جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس نے تو اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گیا لنگور کاس لیا یہ حال ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمر بستہ ہو جانا ڈٹ جانا جسے کہتے ہیں تو اس طرح جو اگر کتا ہی ہے تو کوئی بات نہیں اب ڈٹ جائیں بہت ٹائم ابھی باقی پڑا ہے اللہ سے اپنے توبہ استغفار بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت جب تلاوت کریں گے تو پھر قرآن جو ہے وہ ہمیں جو اہم ترین حکم دیتا وہ اس کے ساتھ ہی اتلو ماؤں یا من مسلات کہ نماز قائم کرو صرف زبانی جمع خرچ لپ سروس یہ کافی نہیں اس کے لیے قرآن جو ہے وہ عملی ثبوت ہم سے مانگتا ہے کہ جو کچھ تم مانتے ہو اس کو کر کے بھی تو دکھاؤ اگر واقعات اللہ کی کتاب کو تم نے مان لیا اس کے اندر جو اللہ کے حکم ہیں وہ مان لیے تم نے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آئے گا حی آر صلاح آجا نماز کی طرف کیا ہے وہ نماز تیرے وقت کی بربادی ہے تیرے کاروبار کی بربادی ہے تیری صلاح یہ تو کیا ستیہ نہیں حی عار الفلاح تیری فلاح اس میں ہے اب یہ بلاوا آئے گا ایک مجلس میں فرض کرے سکھ بھی بیٹھا ہے ہندو بھی بیٹھا عیسائی بھی بیٹھا فلاں فلاں بھی بیٹھا اور ایک مسلمان بھی بیٹھا جب آسان ہوگی تو کس کے پاؤں میں حرکت ہوگی سکھ کے نہیں ہندو کے نہیں عیسائی کے نہیں یہودی کے نہیں جو بھی کافر ہوگا اس کے پاؤں میں قتل حرکت نہیں ہوگی اگر حرکت ہوگی مسجد کی طرف کون چل کر آئے گا جو مومر جو ایمان والا ہے اور اگر جس طرح وہ بیٹھے ہیں اسی طرح میں اور آپ بیٹھے رہیں ہمارے بیٹے بیٹھے رہیں ہمارے بھائی بیٹھے رہیں ہماری بچیاں بیٹھی رہیں ہماری گھر کی عورتیں بیٹھی رہیں کسی کے پاؤں میں حرکت نہ ہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور میں ٹھس جہاں بیٹھا ہوں وہاں ہی بیٹھا رہ جاؤں تو پھر وہ اس, ان کافروں میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا کبھی اپنے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کافر اس پہ بھی اس اذان نے کوئی اثر نہیں کیا اور میرے اوپر بھی یہ اذان اثر نہیں کر رہی تو میں کیسا مومن ہوں میں کیسا اس اللہ کو ماننے والا ہوں میں کیسا اس قرآن کو ماننے والا ہوں جو قرآن مجھے یہ دعوت دے رہا تھا عطف نماز کو قائم کرو اور یہ نماز کس لیے قائم کرنی ہے آخر مصلاحت اللہ ذکری اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی یاد کے لیے جس رب کی رحمتیں ہر لمحے ہر گھڑی ایک سانس کے ساتھ دو رحمتیں اللہ کی جو سانس اندر جا رہا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو باہر واپس آ رہا ہے یہ بھی اس کی رحمت سے ہے کبھی جا کر دیکھا کرے اسپتالوں میں جو بےچارے وہ وینٹیلیٹر پہ لگے ہوتے ہیں کتنی تکلیف سے اور کتنا مہنگا ہم تو پچاس ساٹھ ستر اسی نبے سو سال کا جس کی جتنی عمر ہے وہ دیکھیں کتنے جو کھراٹے لینے والے ہیں وہ دیکھیں کتنے زور زور سے سانس لے رہے ہیں آپ کتنی موجے مار رہے ہیں کبھی ان کو دیکھا کریں جو یہ اسپتالوں میں بیچارے پڑے ہوتے ہیں آکسیجن کے سلنڈروں پر کہ کتنی تکلیف سے اور کتنا مہنگا تو جس رب نے ہمارے اوپر یہ احسان کر رکھا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں سانسیں جاری ہیں آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کا دل کام کر رہا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کے سارے کے سارے جسم کے اذاء کام کر رہے ہیں تو اس رب کا ہر لمحے ہر گھڑی جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا تم میرے فرشتوں کی طرح چوبیس گھنٹے جو سجدے میں ہیں تم بھی سجدے میں پڑے رہو جو رقو میں تم بھی رقو میں پڑے رہو جو قیام میں ہے تم بھی قیام میں پڑے رہو نہیں اللہ نے دن کے چوبیس گھنٹوں میں صرف پانچ بار اپنی شکر گزاری کے لیے ہمیں بلایا تو نماز کو چٹی نہیں سمجھنا چاہیے نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے نماز کو منافقوں کی طرح مردہ دلی کے ساتھ حاضر نہیں ہونا چاہیے یہ منافقوں کی صفت اللہ نے بیان کی تھی بھائی قام وام وصال کہ جب وہ آتے ہیں مسجد کی طرح تو جس طرح یہ تھکا ہوا گھوڑا ہوتا ہے مردہ ہوتے ہیں اس طرح آنا کے شوق اور جذبے سے چاہیے میرے اس رب نے مجھے بلایا اللہ اکبر میں کیا میری اوقات اپنی تخلیق دیکھے حقیر بوند سے اپنی وجود کا حال دیکھیں کہ کتنا گند ہمارے اندر ہوتا ہے اپنی اوقات دیکھیں کہ کتنے کمزور ہیں ہم اور اس کے باوجود اللہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ بھائی میرے گھر آؤ آو اور کس لیے آنا ہے فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جی ربہو نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے آنا ہے اور وہ باتیں کیا کرنی ہیں یا اللہ میں صبح نکلا تھا اپنے کاروبار کے لیے اپنی دکان کے لیے اپنے دفتر کے لیے اپنے سکول کالج کے لیے جس جس ڈیوٹی پہ بندہ جاتا ہے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلا تھا لیکن سارے دن کی محل گچال میرے جس طرح جسم پر ہے اس طرح سارے دن کے کام کاج میں میری گفتگو میں میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت میں میری آنکھ کی حرکت میں میرے سوچنے میں پتہ نہیں کتنے محل میرے اوپر ان کے دھبے لگ چکے یہاں اللہ میں حاضر ہو گیا میری صفائی ساتھ ہی کریں زہر کے وقت یہ اس سوچ کے ساتھ پھر چلے جانا ہے جس طرح بھی جمعے کے بعد اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا فائدہ قدرت سلاب فلم پہ جمعہ بڑھ لیا اب اللہ کی زمین میں پھیل جائے وقت آگے فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو قرآن کا حکم یہ تھا اور ہم قرآن کے ماننے والوں نے جمعے والے دن چھٹی جا اپنے اوپر فرض کر لی پتہ نہیں کہاں سے سوچے آگے یہ قرآن کا فلسفہ نہیں ہے یہ قرآن کا تعلیم نہیں ہے قرآن کا مزاج نہیں ہے کہ جو جمعے کو لازمی چھٹی ہونی چاہیے قرآن تو یہ کہتا ہے فیضہ قدرت صلاح فلتا شروف اللہ فضل اللہ جب جمعہ پڑھ لیا اب جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو جو اللہ نے فضل تمہارے لیے اس زمین کے اندر بکھیر رکھا ہے چلے گئے پھر کام کاج کیا اصل کو پھر حاضر ہو یا اللہ جو میل گناہوں کی لگ گئی ہے کے ذریعے جو ظاہری میل تھی وہ بھی اور جو ہاتھوں کے گناہ تھے چھوٹے موٹے وہ بھی دھل جائیں چہرے کے دھل جائیں بازوؤں کے دھل جائیں پاؤں کے دھل جائیں جو جو وجود ہمارا جس جس گناہ ہمیں ملوث ہوتا ہے ظاہری طور پر ہر ایک کی وضو کے ذریعے دھلائی کا ساتھ ساتھ بندوبست کر تو وضو کرتے وقت بھی یہ سوچ رکھنی ہے نماز پڑھتے وقت بھی یہ سوچ رکھنی ہے کہ میں نے ایک طرف اپنے گناہوں کی سامان کا معافی معافی کا سامان جو اس نماز کو بنانا ہے دوسری طرف اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے اور تیسری طرف یہ نماز ہے یہ مجھے رب سے ملانے کا ذریعہ ہے اور یہ نماز جو ہمارے لیے دو طرح کی ہے ایک ہے فرض نماز اور ایک اس کے بعد ہے نفلی نماز ہے یہ جو فرض نمازیں ہیں یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے فرض نماز ادا کریں گے تو نجات ہوگی ورنہ نجات نہیں ہوگی نیکیاں ساری اپنی جگہ پر لیکن دیکھ لیں یہاں بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے باقی بھی ہر جگہ پر با... سب سے پہلے اللہ نماز کا ذکر کرتا ہے اور وجہ کیا ہے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے نیکیوں میں سے نماز کا حساب ہونا ہے جو نماز کے حساب میں پاس ہو گیا اس کا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور اگر وہ نماز کے حساب میں پاس نہ ہوا تو وہ بندہ مارا گیا خاصی و وہ خوابہ گا گاٹے میں بھی بڑھ گیا اور برباد بھی ہو گیا نجاب افلاحہ اور جس کا نماز کا حساب درست ہوا وہ انشاءاللہ اللہ نجات بھی پا جائے گا کامیاب بھی ہو جائے گا تو سب سے پہلے نماز ہے اس لیے نماز کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے اور خوش قسمت وہ بندے جن کی اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کہ اللہ اللّہ تجارت ولا بے ذکر کہ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جن کو ان کی تجارت اور ان کی بے اللہ کی ذکر اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے نماز سے غافل نہیں کرتی دو لہر اللہ نے قرآن میں بولے ایک تجارت کا اور ایک بیگ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کاروباری ہیں گاہ کوئی نہیں آسان ہوئی چلو چلے دکان بند کی چل پڑے آسان ہے لیکن یہ بھی ہر ایک کے لیے آسان نہیں سارے گوبار بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہی ہیں جن کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اللہ نے مجھے مولت دی کافی مولت دے دی اتنے گھنٹے میں نے کاروبار کر لیا اب پندرہ بیس منٹ کے لیے میرے رب نے بلایا ہے میں چلتا چل پڑا لیکن بعض بات کیا ہوتا ہے ادھر آذان ہو گئی ہے ادھر گاہک آ گیا ہے اب اس گاہک کو چھوڑ کر آنا یہ بہت بڑا امتحان ہے اس لیے ساتھ لات جا رہا ولا پہ بیک کا لفظ بولا میں خریدار ہوں میں سودا لینے گیا آزان ہوئی میں نے کہا اچھا کوئی نہیں نماز کے بعد لے لوں گا خریدار کے لیے آسان ہے کہ اب لے لے تھوڑی دیر بعد لے لے دکاندار کے لیے بڑا مشکل امتحان ہے کہ گاہک سامنے کھڑا ہے اور ادھر آسان ہو گئی ہے. تو خوش قسمت ہے وہ بندے جو اس گھڑی اللہ کے امتحان میں پورے اترتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے مقدر کی روزی ہے وہ ضرور مجھے مل کر رہے گی یہ بہانہ ہے جو باق آیا ہے روزی دینے والا وہ ہے اور اس نے جو میرے مقدر کی لکھی ہے وہ مجھے مل کر رہنی بس یہ تھے مسلمان ہمیں اپنا ایمان ہر حوالے سے درست رکھنا چاہیے روزی کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے وما من اللّہ, اللہ رس کو کہ انسان تو انسان ہر جانور جا اس کی روزی بھی اللہ نے اپنے سے لے رکھی ہے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے مقدر کی جو روزی ہے جب تک نہیں ملے گی نہیں مرے گا یہ ایمان اپنے دل میں پختہ کر لیں پھر یہ ہیرا پھیریاں یہ فراڈ یہ دھوکے یہ حسد کہ دوسرے کے گاہ کیوں آ گیا دوسرے کے اچھی فصل کیوں ہوگی دوسرے کو نوکری کیوں مل گی یہ سب آپ کا دل جو وہ صاف ہو جائے گا مطمئن ہو جائے گا پرسکون ہو جائے گا اس صرف ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ اور وہ بات کیا ہے کہ جو میرے رقطر کا مجھے مل کر رہے گا لہٰذا مجھے نہ دو غلط راستے اختیار کرنے ہیں ناجائز ذرائع اختیار کرنے ہیں نہ میں نے ڈنڈی مارنی ہے نہ میں نے ملاوٹ کرنی ہے نہ میں نے دھوکہ کرنا ہے نہ میں نے کسی کا مال کھانا ہے نہ غلط طریقے سے میں نے مال کمانا ہے یہ تو سارے بربادی کے سامان ہیں جب جائز ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھٹی دے رکھی ہے الحل اللہ بھیا بہ خرید و فروغ تجارت کاروبار حلال کرو بےشمار چیزیں جو ہیں وہ حلال کر رکھی ہیں گنتی کی چاند ایک ہوتی ہیں جو اللہ ان کے بارے میں کہتا کہ ان سے روک جاؤ اور یہ وہی ہمارا امتحان ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کا تھا کہ ساری جنت کی چھٹی ایک درخت کی پابندی ساری جنت چھوڑ کر اسی کی طرف بابا گیا اور وہ بابے والی فطر بابے کی نسل میں بھی چلی آ رہی ہے اللہ کہتا کاروبار کرو کاروبار کرو ہم جو وہ بھاگ بھا کر ادھر جاتے ہیں جیسے اللہ روکتا ہے ہر رمرے با سود کی طرف نہ جاؤ ہم بھا کر ادھر جاتے ہیں نبی علیہ السلط نے کہا من گشہ علیہ سا جو دھوکہ کرے میرا نہیں اب ہمارے کاروبار پری حضرات جو ہیں ان کا دھوکا اپنے لیول پر جو دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کا دھوکا اپنے لیول پر ہر بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی اس نے راستہ تلاش کر رکھا ہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے یہ ہمارے نفس کے دھوکھے ہیں اور دھوکہ کیوں ہے کہ جی مجھے روزی اور کیسے ملے گی اگر یہ میں چلا کی ہی شعری ہیرا پھر نہیں کروں گا تو یہ سارے دھوکے ہمیں لگے ہوئے ہیں ان تمام غلط راستوں سے غلط طریقوں سے نجائز کمائیوں سے اگر بچنا چاہتا ہے بندہ تو اس کے لیے کیا راستہ ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جائے وہ مضبوط کرے اور اس کے لیے بہترین ذریعہ کیا ہے آکم نماز قائم کروں یہ نماز جو ہے یہ ہمیں برائی اور بے سے یہ غلط کاموں سے یہ ناجائز کاموں سے یہ ناجائز کمائی سے سب سے ہمیں روک دیتی ہے انشاءاللہ شرم آتی ہے پھر بندے کو کہ ابھی تو میں اللہ کے دور ہو کر آئے ہوں اب میں گلی میں نکل کر عورتیں تار رہا ہوں اب میں جا کر جھیل کاٹ رہا ہوں اب میں جا کر دھوکہ دے رہا ہوں اسے خود کھوڑی ہی شرمانی شروع ہو جاتی ہے اور یہ نماز کی پاور جو ہے یہ آہستہ آہستہ بندے کو برائی سے دور کرتی چلی جاتی ہے اور معاشرہ جا وہ سدھر جاتا ہے اور بندے کا معاملہ درست ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے بارے میں غفلت سستی وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے دیکھیں مسلمانوں کو بنیادی طور پہ دو بڑے فرقے ہیں آگے چھوٹے چھوٹی تقسیمیں بیتاشاں بڑی دو تقسیمیں ہیں ایک اہل سنت ایک اہل تشیح اور اہل سنت والجماعت جو یہ جتنے آپ کے یہاں بریلوی دیو بندی اہلیس دی حنفی شافی مالکی یہ اوپر جا کر ایک ہی ہیں اور ان کا نام کیا ہے اہل سنت والجماعت ایک تو یہ نبی کی سنت کو فالو کرنے والے ہیں اس کو ماننے والے ہیں دوسرا صحابہ کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں صحابہ سے ہٹ کر نہیں چلنے والے جو صحابہ کرتے تھے یہ وہی وہ کرتے ہیں کسی صحابی کے منکر نہیں اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اب صحابہ کی جماعت جو ہے وہ ایک لاکھ سے زائد ان کی تعداد تھی کوئی ایک صحابی کوئی ثابت کر سکتا کہ وہ بے نماز تھا کوئی ایک صحابی لاکھ سے زائد ان کی تعداد تھی ایک بھی صحابی آپ کو بے نماز نہیں ملے گا اور ہم لاکھوں کیا کروڑوں میں مسلمان ہیں اور ہم کتنے بے نماز 50% تو بہت تھوڑی تعداد ہے 70-80-90% فیصد بھی کہتے ہیں کہ شاید مبارغانہ ہو جو بے نماز نمازی کتنے پرسنٹ ہے یہ شہر کی آبادی دیکھیں مسجدوں کی گنتی دیکھیں تو کیا کوئی نسبت ہے اکثریت جہاں کو بے نماز ایک طرف ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں دوسری طرف وہ ان میں سے تو کوئی ایک بھی بے نماز نہیں تھا اور ہم سارا سال جہاں بے نماز کے بے نماز ہی رہ جاتے ہیں اور رمضان آیا میں نمازی بن گیا پانچ نمازیں شروع کر دیں ادھر عید گئی ادھر نمازی بھی مسجد سے گیا پھر اگلے سال آئے گا اب درمیان یہ جو مہینہ پڑی ہیں یہ کس لیے پڑی تھی کس کے حکم سے پڑی تھی کس کے طریقے پر پڑی تھی اور جو سارا سال چھٹی کرنی ہے وہ کس کے حکم پر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس لیے اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالنا ہوگا ہمیں نمازی بھی بننا ہے اور پکا نمازی بننا ہے ایک بھی نماز بندہ بقائمی ہوش واس نہیں چھوڑ سکتا جب تک بندہ زندہ ہے اس کی سانس چل رہی ہے اس کے عقل کام کر رہی ہے ایک بھی نماز کی معافی نہیں اس لیے اس رمضان کی بدولت اپنے آپ کو پکا نمازی بنانے کی اپنے آپ سے ایک مضبوط مثاق عہد تحریر اپنے دل کے اوپر لکھ لیں اب تک جو کوتا ہوئی آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی نمازی بننے کا پکا فیصلہ کریں اور پھر نمازی جب بننے کی طرف آئیں تو پھر دیکھیں کہ میں نے نماز کیسی پڑھنی کیونکہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کا قرآن نے فیصلہ کر دیا فبیل المسلی کہ نمازیوں کے لیے بیل ہے ہلاکت ہے جہنم ہے بربادی ہے اب نماز جہنم جانے کے لیے نہیں ہے نماز ہلاکت اور بربادی کے لیے نہیں ہے تو وجہ کیا ہے وہ نمازیں وہ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اللہ کی پسند کیا ہے ایک ہی پسند ہے اللہ کی لگت اللہ حسن. میری پسند یہ میرا رسول ہے میری پسند میرا یہ رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ سلو کمارائی تو مونی وسلی کہ بھائی نماز اس طرح جس طرح میں پڑھتا ہوں تم نے نماز پڑھنی ہے تو میرے طریقے پر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا کرے کتابیں آج حدیث کی ساری ترجمہ ہو چکی ہیں بخاری مسلم ابودی نصائب ماجہ مشکا شریف اللہ حضل کیا اور اس میں نبی صلاحت السلام کی نماز اللہ ابر سے لے کر السلام علیکم و اللہ تک ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں زیادہ مسئلے نہیں ایک مسئلے کو دیکھ لیں کہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر حدیث آپ کو ملے گی صحیح حدیث ہوگی بالکل یہ اور اتنی صحیح کہ جو محدثین کے ہاں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس درجے کی حدیث محدثین کے ہاں اعلیٰ درجے کی حدیث وہ ہوتی ہے جو متواتر کہ اتنے زیادہ اسے بیان کریں کہ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہ سکیں کہ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ جو جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہے شک ہو سکتا ہے اس حدیث کے بارے میں وہ بھی نہیں ہوتا اور رفل جوین کی حدیث متواتر درجے کی حدیث کہ نبی علیہ السلام علیہ جب نماز شروع کرتے اس وقت بھی اللّہ اکبر رفل دین کرتے جب رکوع کو جاتے تو جس طرح شروع میں کیا تھا اس وقت بھی کرتے ہیں جب رکوع سے اٹھتے اس وقت بھی کرتے ہیں اور جب دو رقطے پڑھ کر تیسری رقط کے لیے کھڑے ہوتے اس وقت بھی کرتے ہیں یہ نبی الصلاۃسلام کی نماز آپ کو حدیث کی ہر کتاب میں ملے گی اور حدیث کا درجہ میں نے ارض کر دیا اور متواتر درجے میں صحابہ کی کثیر تعداد جو اس کو بیان کرتی ہے آئمہ کی کثیر تعداد ہے وہ اس کو, کو متوطر درجے میں بیان کرتی ہے سروائد اب اس کے بعد حدیث صحیح ہے لیکن حدیث سننے کے باوجود ہمارے دل کے کی اندر کیا حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا اس حدیث کے بعد سننے کے بعد ہم کوئی نہ کوئی انکار کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اپنے دل کو ٹٹو اگر دل آ جائے اس طرف کہ بھائی نبی السلاۃسلام کی حدیث آ گئی اب اس سے زیادہ قیمتی چیز میری اور کیا ہوگی میری اور خوش قسمتی کی کیا ہوگی میں کب سچا مومن کب سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ثابت ہوں گا وہ ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ جب بندے کے سامنے حدیث آ گئی سنت آ گئی سیرت آ گئی اور بندہ ماننے والا بن گیا اور اگر ہمارے سامنے حدیث بھی آ جائے اور ہم کہیں کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے کہ ہمیں لوگوں کی شرم آئے اور اللہ کی شرم نہ آئے تمہارک اللہ ترجمہ وکارا ان لوگوں کو شرم کرتے پھرتے ہوں. کل یہ سارے آپ کے ساتھ ہی لائن میں کھڑے ہوں گے اور نہیں شرم آ رہی ہمیں تو اللہ کی نہیں آ رہی اللہ کے رسول کی نہیں آ رہی کہ کل ان کو کیا منہ دکھانا ہے کہ نماز میں نے دی دی تمہیں طریقہ میں نے سکھلایا تھا تو نے میرے طریقے کی کبھی پرواہی نہیں کی ہمیں وہ شرم آ جاتی ہے ہمیں جو ہے وہ ابا وجاد نظر آ جاتے کہ نہیں یہ جی ہمارے بڑے نہیں کرتے تھے ہم کیوں کریں کیا ہمارے باپ دادا کو نبی تھے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ تو صرف اور صرف نبی کی ہستی ہوتی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی معصوم ان الخط نبی کی ذات ہوتی ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ جی درد دے, دے, دے رکھا ہے ہم بڑوں کی تقلید میں جو ہے وہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ساری زندگی وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں جس کے بارے میں کبھی تحقیق نہیں کی کبھی کوشش نہیں کی کہ کیا میری نماز یا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ہے یا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ میں ایک مسئلے کی بات کر رہا ہوں وقت کی مجبوری ہے کہ کوئی ایک بھی صحیح روایت جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی علیہ السلاۃسلام جب رکوع کو جاتے تھے رفا دہ نہیں کرتے تھے جب رکوع سے اڑتے تھے رفاع دہن نہیں کرتے تھے ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے میں رسول پہ بیٹھا ہوں اگر ایک بھی صحیح روایت ہو سب سے پہلے میں رفاع دہان کے بغیر یہاں نماز پڑھاؤں گا جماعت والے پڑھانے دے کے پڑھاؤں گا ورنہ خود تو ضرور پڑھوں گا کیوں اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے این حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کو ماننے والا صحیح حدیث سامنے آ جائے اس کے بعد ہمارا رویہ وہ ہونا چاہیے جو امام شافی نے بیان کیا امام شا کیا کہتے ہیں کہ مومن کا حدیث رویہ کیا ہے اتباق مومن کا حدیث رویہ اتباق ہے ہر وہ اتباع ہے وہ ہر شکل میں ہونی چاہیے لئی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ممن علامات محبت المؤمن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مومن کی نبی السلۃ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے نشانی کیا ہے الکھا بھی فل اخلاق ولاف علیہ وَحرکاتے وسکنات ول اقل ون الحلال ولکلام کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی اب اس کے بعد میں نے پیروی کرنی ہے اخلاق کا معاملہ ہے کوئی کام کرنا ہے کوئی حرکت کرنی ہے سکون کرنا ہے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے کھڑے ہونا ہے چپ ہونا ہے بات کرنی ہے ہر جگہ پر میرے لیے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی میری علامت ہے ایک ہی میری پہچان ہے کہ میں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے یہ تو عام زندگی کا معاملہ اور یہ تو وہ نماز کا مسئلہ ہے کہ جو سب سے پہلے پیش ہونا ہے جس پر ہماری نجات کا دار ہے اس لیے فکر کرے کوشش کرے کہ میری نماز ہے وہ مجھے کہاں لے جا کر کھڑا کرے گی دوسری طرف ایک حدیث کے اندر جب بندہ رفع دہن کرتا ہے نا تو ہر, ہر انگلی کے بدلے میں نیکی ہے ہر انگلی کے بدلے میں ایک دفعہ آپ نے رفع دہن کیا دس انگلیاں آپ کی کھڑی ہوئی دس نیکیاں اور دن کے اندر پانچ نمازوں میں سترہ رکھتے ہیں ہماری جو فرض ہیں ہمارے اوپر دو فرض فجر کے چار زہر کے چار عصر کے تین مغرب کے چار عشاء کے سترہ اور ان میں تینتالیس دفعہ جو ہے وہ رفل دہر بنتی ہے اگر بندہ شروع میں کرے رقوع سے اٹھتے ہوئے رقوع کو جاتے کرے رقوع سے اٹھتے ہوئے کرے اور دوسری رقت کے بعد تیسری رکت کو جب کھڑا ہو سوت کرے تو چار سو تیس نیکیاں فلاں وشرم پہ ہم تینتالیس کی ایک ایک بھی گن دس انگلیاں تو ہیں نا چار سو تیس تو ویسے ہی ہیں پھر اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کیا کہ دس گنا اور دوں گا ایک بندہ جو رفع دہن نہیں کرتا وہ صرف پانچ بار رفع دہن کرتا ہے جب نماز شروع کرتا ہے ہر نماز کے شروع میں ایک دفعہ اس کو مل رہی ہیں پچاس اور جو رقوع کو جاتے وقت بھی کرتا ہے رقوض اڑتے بھی کرتا ہے کہ یہ نبی اسلام کی حدیث ہے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے میں پیچھے کیوں رہوں نماز کس لیے کمائی کرنے کے لیے اور میری اتنی نیکیاں میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں تو ہم نے کیا کون سا سودا کرنا اپنے لیے کمائی والا یا خسارے والا زندگی کے ہر موڑ پر ہم کمائی کے لیے آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سودا آپ کے سامنے ہے آپ اپنے دل سے فیصلہ کر کے دیکھیں کہ آپ کا دل یہ کمائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا نہیں اگر روایت کے بارے میں شاخ کو ضرور تسلی کریں نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لیں کسی مولوی سے جا کر پوچھ لیں یہ کتابیں پڑھی ہیں ان کو چیک کر لیں اور جب آپ کو روایت مل جائے پھر گھاٹے کا سودا نہ کریں پھر کامیابی کے راستے پر نکلیں اور وہ راستہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنی بالکل نہیں اور نماز کی ہر حرکت ہے وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی نماز ہے وہ میں نے محمدی بنا کر چھوڑنی ہے تاکہ جب میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کل ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی نہ ہو کہ میں آپ کا ماننے والا ایسا تھا کہ بس نام آپ کا لیتا تھا مانتا کسی کے تھا نام آپ کا لیتا تھا چلتا کسی کے پیچھے تھا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے آپ اس راستے پر لائے جو ہمارے لیے نجات والا راستہ ہے بھلائی اور کامیابی والا راستہ ہے اب یہ فرض نمازیں جو ہم ادا کرتے ہیں ان کا ہم سے حقیقت ہے حق ادا نہیں ہوتا جس طرح یہ روزے ہم رکھ رہے ہیں مقدر والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے صحت دی ہے مجبوریاں نہیں ہیں اور وہ رکھ رہے ہیں لیکن حق ادا نہیں ہوگا کمی کتائی رہ جاتی ہیں اور اس کی تلافی کے لیے فترانہ دیں گے اسی طرح نمازوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا ہم سے حق ادا نہیں ہوتا اور جب حساب ہوگا اللہ پوچھے گا فرشتوں سے بھائی سناؤ میرا بندہ نماز کے حساب میں پاس ہے کہ کمی ہے کوئی فرض سے جب بتائیں گے کہ یا اللہ کمی ہے کچھ تو اللہ کہا کہ اچھا دیکھو اس کے کھاتے میں فرضوں کے بعد کوئی نفل بھی آئے یا نہیں تو فرضوں کے بعد نفل جو ہے وہ اس گھاٹے کو اس کمی کوتا کو پورا کریں گے اس لیے فرضوں کی پابندی وہ تو کرنی کرنی ہے ساتھ نوافل کا اہتمام جو وہ بھی جس قدر ہو سکے وہ ضروری ہے اور یہ ہماری وہ جو تلافی کرے گا یہ نفلوں کا اہتمام جو کل قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہم سے کمی گتائی ہوگی اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صلاحتِ بعد الفریضتِ صلاحۃ اللّ کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے پھر وہ رات کے نفل جو وہ سب سے افضل ہے راتوں کے نفل اور راتوں کے نفل کے بارے میں رمضان کے لیے نبی الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر فرمایا کہ من قا مموانہ امان واحت صابن گھر تقدم و انضم کہ جس نے رمضان کے یہ راتوں کا قیام کیا اس کے لیے اس کے گناہوں کی معافی ہے تو فرضوں کے بعد راتوں کے نفل وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور رمضان میں خاص طور پر یہ گناہوں کی معافی کا سامان ہے اب یہ راتوں کے جو نفلوں کی اتنی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس کا نبی اصلاۃ و السلام کے ہاں کیا اہتمام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کی راتوں میں کیا پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیثہ بخاری شریف کے اندر کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ السلام کی رمضان کی رات کی عبادت کیسی تھی تو ماں کان عزید فی رمضان ولا فی رہی علاحدہ شرح رکا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ گیارہ رکا سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ نبی علیہ الصلاۃ وسلم دوسری روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ جو گیارہ رکھتے تھے یہ فجر کی اذان کے ساتھ جا کر وہ جو پہلی سیر کی اذان ہوتی ہے وہ اس پہ جا کر ختم ہوتی تھی اتنی لمبی لا تعلیٰ ان حسن ہننا وطول الحنہ کہ وہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی ادائیگی ان کی کتنی ٹھہراؤ والی ہوتی تھی کتنی وہ لمبی لمبی ہوتی تھی تو وہ اتنی لمبی پڑھتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ایسا رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے بخاری شریف کے اندر حضرت جابر بن عبد اللہ اور کرتے ہیں کہ صلی اللہ بنآ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سمان اکاطََ ول کہ نبی علیہ الصلاۃسلام نے ہمیں آٹھ رکھتے ہیں یہ ترابی جسے ہم کہتے ہیں کیا ملیل مل کہہ لے کیا رمضان کہہ لے جو مرضی اس کا نام رکھ لیں وہ آٹھ سمان سمانیہ آٹھ کو کہتے ہیں آٹھ رکھتے ہیں ولبر اور وطر پڑھائے اور دوسری رق جب وہ بتا رہی ہے کہ بطر تین پڑھے تھے گیارہ رکھتے ہیں اسی طرح حضرت البی بنکاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ابن خدانہ اور ابن امبان کی روایت ہے جو نبی علیہ السلاۃ السلام کی آرٹ رکھتے پڑھانے کی فیلی طور پہ فیلی طور پہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے آرٹ پڑھائی ہے اور اسی طرح یہ حضرت بئی بنکعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے طور پہ آرٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد بطر ہے یہ پڑھے اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کو آ کر بتایا تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کچھ نہ فرمایا تو جس بات کو نبیلیہ السلط سننے کے بعد دیکھنے کے بعد خاموشی اختیار کریں اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں حدیث قولی ہوتی ہے حدیث فیلی ہوتی ہے حدیث تقریری ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا وہ حدیث قولی ہے جو آپ نے کیا وہ حدیث فیلی ہے اور جس پر آپ نے خاموشی کا اظہار کیا صحابہ تو روکتا رہے کہ تو نے غلط کیا ہے اس کو بول کے آپ نے خاموشی کا مطلب ہے قبول کر لیا کہ جو تو نے کیا ٹھیک کی ہے گویا یہ نبی الصلاۃ السلام کی رضا مندی والی سنت عبی بن بنکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے یہ بھی گیارہ رقطوں کا ہے یہ مسلم ابی اعلیٰ کے اندر حسن درجے کی روایت ہے اور مجموع روایت میں بھی اسے صحیح قرار دیا گیا ہے تو ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرف نبی علیہ الصلاۃ السلام نے تین دن کے بعد جو ہے نا یہ نماز نہ پڑھائی اور فرمایا کہ خوشی تو انتک تبا علیہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے دیکھیں یہ نبی رحمت تھے اگر یہ نماز فرض ہو جاتی تو بہت مشکل معاملہ تھا ہر ایک کے لیے ہر آدمی جو وہ تازہ دم نہیں ہوتا اس کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں اور وہ نہ ادا کر پاتا تو اس کا روزہ جو وہ ناقص ٹھہرتا تراویح رات کی عبادت ہے دن کے روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں اگر کوئی بندہ رات کو تراویح نہیں پڑتا تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں روزہ دن کی عبادت ہے تراوی رات کی عبادت ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ چھٹی پہ دیجیے موجود نے چھٹی دے دی اب تراوی پڑھے یا نہ پڑھے وہ دن کی عبادت وہ بھی ہم نے ضرور کرنی ہے یہ رات کی عبادت ہے اس سے بھی پیچھے نہیں رہنا اور جو رات کا قیام کر لیتا ہے ایمان کے ساتھ اس کے بعد بے شک جا کر سو جاتا ہے لیکن اللہ اسے ساری رات کے قیام کا سواب دے دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں بہت زیادہ ہیں بہت وسیع ہیں ان رحمتوں سے اپنے دامن کو خالی نہ رکھیں زیادہ سے زیادہ اپنے دامنوں کو بھرنے کی کوشش کریں اب نبی السلط علام پر فرماتے ہیں کہ تین دن کے بعد جو میں نے تمہیں, تمہیں تم باہر مسجد میں بیٹھے کھنگورے مار رہے تھے میں تمہاری آوازیں سن رہا تھا لیکن میں کس لیے نہیں آیا باہر خشی تو انتک تبال ہی کہ کہیں تمہاری اوپر فرض نہ ہو جائیں اس کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ایک دن بعد میں حضرت حضر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسجد میں دو ادھر کھڑے ہیں اپنی پڑھیں دو ادھر کھڑے ہیں اپنی پڑھیں دو ادھر کھڑے ہیں, ہیں, ہیں, ہیں, ہیں, ہیں آفس تھے لوگ وہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سب کو میں اکٹھا ہی نہ کر دوں اور ان سیاابا سے مشورہ کیا اور اس کے بعد آمراؤ بھئی اپنا کا بن ہوا تمیمن داری وہ بھئی بن کاب نبی علیہ صلاحۃ السلام کے قاری تھے بہت خوبصورت پڑھتے تھے انہیں حکم دیا اور تمیم داری دوسرے شیابی جو انہیں حکم دیا این یقوما شرح رکھا کہ لوگوں کو گیارہ رکھتے پڑھایا کرو یہ حسط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام کر دیا بعد میں ایک دن وہاں سے پھر گزرے خود نہیں پڑھتے تھے یہ سینئر صحابہ جو ہیں یہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر پڑھتے تھے دوسرے بعد ایک دن پھر گزرے وہاں سے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ الگ الگ پڑھنے کے بجائے سارے ایک کاری باری اٹھے ہیں اور حض تو بھائی بنکاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیس دن پڑھاتے تھے اس کے بعد وہ اپنا الگ اتقاح وغیرہ بیٹھ جاتے اور لوگ کہتے ہیں آبا کا بھائی کہ بھائی بھاگ گیا ابھی گیا لیکن وہ تنہائی کی عبادت یہ جو آج کل مشہوریاں شروع ہو رکھی ہیں جی اتقاع کے لیے وہ اتنے ازار خیمے اور دعوتیں دی جا رہی ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ فکر آ گئی ہے سارے معاملے دکھلاوے ریا کاری کے بنا کے برباد کر دیے اپنے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں سیاسی کاروباری یہ وہ فلانٹ بھی اور نہیں دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کوئی اس قسم کے یہ جو سلسلے ہیں نہیں تھے صحابہ کے اندر بڑے آرام سکون سے تنہائی میں وہ یہ باتیں کرتے تھے بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گیارہ رکتوں کا حکم دیا تھا اور یہ روایت جو ہے یہ مشکا شریف ساری ہر ایک پاس موجود ہے وہاں دیکھ لیں معتا امام مالک کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خود پڑھنا نبی علیہ الصلاۃ السلام کے بارے میں صحابہ کا بیان کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر صحابہ کا بیان کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اہتمام کرنا یہ ساری روایتیں کیا بتا رہی ہیں کہ وہاں گیارہ رقطیں پڑھی جاتی تھیں آٹھ تراویح کی تین بطروں کی اور اگر آج کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ جو گیارہ رکھتے ہیں یہ فطور ہے یہ فساد ہے تو اس کے اپنے دماغ کا ہی فطور اور فساد ہو سکتا ہے یہ تو سنت ہے کس کی بات کو آپ فساد کہہ رہے ہیں کس کی بات کو آپ فطور کہہ رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کرے کہیں وہ میرے ایمان کا ستیہ ناش نہ کر دیں انتہ پتا عام کون تم لاتا شروع تمہارے عمل نہ کہیں سارے برباد ہو جائیں تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنی گستاخی کی بات کر رہے ہو نبی کا عمل ہو صحابہ کا عمل اور ہم کہیں کہ یہ فطور ہے یہ فساد ہے یہ فتنا ہے صرف اور صرف ایک چیز ہمیں چیک کرنا ہوگی کیا واقعہ یہ ہے یا نہیں صحیح سند ہے یا نہیں صحیح روایت ہے یا نہیں جب روایت صحیح ہے پھر ماننے کی طرف آئیں پھر انکار کی طرف نہیں جانا چاہیے پھر اس کے کیڑے نکالنے کی طرف نہیں جانا چاہیے پھر اس کے اوپر تان تشنی کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ہلاکت کا سامان ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے اطاعت اطادگزاری والا محبت والا راستہ فروہ والا راستہ یہ نجات والا راستہ دیکھے آج علم کی بہت کمی ہے. ورنہ جو سی کا کے بڑے بڑے یہاں ہمارے بر صغیر کے ستون گزرے ہیں نا ہم ان میں سے ایک بہت بڑا نام مولانا انور شاہ کشمیری صاحب کا ہے فرمزی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ غلام نا سمن تسلیم علیہ السلام کا سمان یا رکاطَََََ کہ اس بات کے بغیر معنے چارہ ہی نہیں کہ تراویع آٹھ رکھتے تھے نبی علیہ السلام کی تراویح آٹھ رکھتے تھے غلام یس فی روایات من روایات اللہ علیہ السلام صلی اللہ تراویٰ و تحجہ رمضان کہ نبی علیہ السلام نے تراوی تحجی الگ الگ پڑھی اور آرٹ رکھتے نہ ہوں اس بات کا وہ کہتے ہیں کہ کسی صحیح روایت سے ثبوت ہے ہی نہیں فصح عن ہو سما نبی علیہ السلام سے آٹھ رکھتے صرف ثابت ہیں وہ رکھتے ہیں فہو علیہ السلام ضعیف سنتوں کے ساتھ ہیں والا ظوفی ہی اتفاقن اور سارے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیس والی روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن صحابہ میں چھتیس اس سے بھی زیادہ کے جو ہے نا وہ روایتیں اور اہل علم میں پرانے جو باتیں چلی آ رہی ہیں کہ وہ پڑھتے تھے اب جو بندہ آٹھ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اپنے ذہن میں کیا سوچ کر پڑھے کہ نبی علیہ السلام کی سنت آٹھ ہے باقی میں نفل پڑھ نفلوں کا مہینہ ہے رات کی عبادت ہے فضیلت ہے نفلوں کے طور پہ جتنی مرضی پڑھ لے یہ بال بھی بیس پہ تک کرتا رہتا ہے چھتیس بھی تک پڑھ لے کوئی حرض نہیں لیکن دل میں ایمان کیا ہونا چاہیے دماغ میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے کہ سنت آرٹ تھی باقی نفل ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی گڑبڑ نہیں خواہ مواہ جانا جو مسئلے میں اتنی سختی نہیں ہے وہ بھی سختی نہیں کرنی چاہیے اور جو مسئلہ جو ہے وہ لوگوں کو اتفاق پہ کر اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو نیکی پہ لانے والا اللہ کے گھر میں نے کھڑا کرنے والا ہے اللہ کے دربار میں کھڑا کرنے والا آخرت کا حساب جو ہے وہ آسان کرنے والا ہے تو اس طرف لائیں خواہ آواہ ان کو جھگڑوں میں نہ ڈالیں آپ پڑھیں یہ سمجھ گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس کے بعد جس طرح آپ یہ زور کو پڑھتے ہیں نا زور کے بعد دو سنتے پھر دو نفل پڑھتے ہیں جس طرح وہ سنتوں کے بعد نفل ہے اس طرح ان کے بعد بھی آٹھ سنتوں کے بعد نفلوں کے طور پہ دو پڑھ لے چار پڑھ لے آٹھ پڑھ لے دس پڑھ لے بیس پڑھ لے ساری رات پڑھتے رہے اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے یہ مولا اسماعیل سرفی صاحب جو جتنے بزرگ ہیں یہ جانتے ہیں جماعت علی اس کے امیر ہوتے تھے بہت بڑے عالم تھے بڑے منجے ہوئے عالم تھے ان کی نماز کے بارے میں کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے انہوں نے اگر کوئی بطور نوافل پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن سنت نبوی میں یا اس سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے سنت نبوی میں آٹھ کا ہی ذکر ہے سنت کے طور پہ آٹھ پڑھیں گے سنت کے بعد جو ہے وہ نفلوں کے طور پہ جتنی مرضی پڑھ لے اس میں کوئی حرض نہیں جس طرح صدقہ خراج جتنا مرضی کر لے اس میں کوئی حرض نہیں اس طرح اس کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق تو فرمائے الحمدللہ للہ الحمد للہ ابھی جمے سے پہلے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا جی یہ جو پہلا اشرا دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ ان کی کوئی تقسیم اور ان کی کوئی دعائیں مفرت ہے یہ رحمت ہے یہ جنگن سے رہائی کا ذریعہ ہے پہلا اشرہ دوسرا اشرا تیسرا اس طرح کی ایک روایت ہے وہ روایت ضعیف ہے صحیح نہیں روایت اور پہلے اشرے کی دعا دوسرے اشرے کی دعا تیسرے کی دعا یہ میسج وغیرہ آتے رہتے ہیں یہ میسجوں میں دعا ہے حدیثوں میں کوئی دعا نہیں سارا مہینہ جو یہ عبادت کا ہے ایک سے بڑھ کر ایک گھڑی جو ہے وہ عبادت والی ہے اللہ سے معافیاں مانگیں جو مرضی دعائیں کریں کھلی دعائیں ہیں یہ کوئی خاص دعا نہیں نہ پہلے اشرے کی نہ دوسرے کسی صحیح روایت سے کوئی ثابت نہیں صرف ایک ہی روایت ثابت ہے اللہ معینہ کا فون تو بولا ففا فورنہ جو حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لالا تو القدر کے حوالے سے سکھلائی تھی عام دنوں کے لیے عشروں کی تقسیم وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے یہ دعائیں جو لوگوں نے جاری کر رکھی ہیں ساری اپنی ہیں کوشش کیا کرے کہ یہ دین ہے یہ ارے گہرے میں تو خیرے کی دی ہوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ کا نادل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اور جو دین ہمیں ملا پورا دین ملا اس میں کسی ایک جگہ پر ہم دوسروں پہ محتاج نہیں کہ یہ وہاں سے پکڑ لیں وہاں سے پکڑ لیں ہم نے سب کچھ لینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے مل گیا ضرور قبول کریں گے پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے دنیا جو مرضی کہ آتی رہے اونچی تمبی والے کہہ رہے ہیں داڑھی میجر کہہ رہے ہیں جو مرضی کہتے ہیں ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں شرم ہے تو اللہ کی ہے شرم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ایمان ہے محبت ہے تو ان کی ہے ان لوگوں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کچھ نہیں ہوتا ان کی باتوں سے اللہ کے ہاں معاملہ بندے کا درست ہونا چاہیے اللہ کے ہاں بندے کی قدر و منزلت رہنی چاہیے کل کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب دربار میں پیش ہو تو وہاں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک ہی ہے کہ وہ نبی علیہ کی سنت سے محبت ہر بات جب وہاں سے لیں اور وہاں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر لوگ کرتے تو کرتے پھر انہیں سمجھائیں کہ بھئی دین لوگوں سے نہیں دین اللہ نے نازل کیا مین میڈ ہمارا دین نہیں ہے یہ اللہ کا عطا کرتا ہے اللہ کا نازل کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے اللّہ تعالیٰ میں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رب, رب العزت یا سلیم الحمد للّہ رب العالمین